اللهم والسلام على سيد الرسول ادم ام محمد المصطفى وعلى له وصحابه والصدق والصفاء والوفاء أما بعض الفعور بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم عند الموتى والحي قالوا ربنا وما اغترنا الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا عليه و سلمو تسلیما رغبنا بلند آواز و سلام علیکم یا سید یا رسول اللہ و علی قال یا صحابی قال سید یا حبیب اللہ و سلام و یا سید مکین القلوب المؤمنین والا سہبک یا سیدی یا رحمت موسن عالیہ سنت مخدو میں ملت اسلامیہ سید السادات حضرت پیر سید عارف علی شاہ صاحب صدر محفل سنی حنفی مسلمان پراؤ السلام علیکم بارگاہ رب العالمین بارگاہر عالمیانہ دوار حل کے کائنات بندہ نہ چیز دے دل دماغ زبان نکاح خطا تو محفوظ فرمایا نفس و شیتان تو دائمی پناتا فرماؤں. عزیزان نگرامی جو کچھ فقیر بیان کرے گا جو درست اور صحیح بات ہوگی ہوگی اور جو غلطی ہو گئی وہ میرے نفس کی طرف ہوگی اللہ تعالی میں درست کہہ پہ آج جوان نقیب محفل نے اپنے حس نے زن یا اپنے زور نقابت منہ کچا لگ گیا جی تما تو میری کوئی شہ بھی نہیں مچے پیر صاحب میرے سجے پاسے تشریف فرمان ہے دنیا تو رخصت فرما گئے الا ماشاءاللہ ما قلیل و نادر شاہ و نادر اللہ تعالی خالص مخلص بندے ہالے بھی ہیں علماء دنیا تو رخصت ہو گئے قرب قیامت علم اٹھا دیتا گیا ساڑیاں سڈیا نہوستوں کے یہ بھی مالک کے کائنات کا حالے احسان ہے چلو پرانے حکیم دے الفاظ دلفاظ تالے سارے موجود ہے مانے ختم ہو مانے سڈے تو کول نہیں مانے قرآن دے نہ امل قرآن میں رہ گئے اپنی اس ستم زریفی اور اس ظلم و زیادتی دوتے جتنا وین کریے گا بارگاہ مولا دے اندر فریاد ہے اللہ تعالی سان اپنے پچھلے بزرگاں والا علم و عمل اور انہ والی انفت اور انہ رنگ تا فرما دے میں بزرگاندی جوڑے سیدے کرنے والا بے ادب جہا بے وقوف جہا چھوٹا جہا مولوی مولوی بھی نہیں مولوی اس واسطے میں اپنی حقیقت آپ جاننا تو سنی جانتے میں اللہ تعالیٰ نے منہبانی فرمائیے تو مینو اپنا تعارف خوب ہو گیا ہے اس واسطے میں یہو جہ الفاظ جہے نے وہ میرے واسطے <بلدیت> استعمال کرنا حقیقت ظلم عظیم ہے میں ابتدائی اپنی برات ضرور کرنے سے میرا فرض بننا سا جناب اس گاؤں روپے کی پہلی بار حاضری ہوئی کی خطیب نے فقیر کو تاریخ وعدے دے مطابق واہد شریق نے مینو اتے پہنچا دک لاک شوکر اس مولا واسطے دوری سہدتے سید اسبلا شاہ صاحب فرمان ہے مقدر آ گئے میں جناب دے سامنے مختصر وقت جد تک رب سونے نے چاہیا جس موضوع سے گل بات کر اس دا نام ہے جدوج آئے تو سبحان اللہ ضرور آ گیا ہے یہ مہربانی کرکر خدا کا کرنا تو آپ سے مہربانی ہوگا دی موضوع کہ نظر چاہ دین دی نار دی سستی شاہی جدو اے سوچ ہوگی بھی دین دی نار دی سستی آواری شاید کوئی نہیں روز بلانا تو مڑکا ہے چلنا دین دا کا تلبگار کہیں نہ میں وضاحت تضاحت گا کہ دی قیمت کن بھاری بھار بندہ سمجھے گا جا کائنات دی مہربانی اس کا تلبگار ہوگا مہربانی مولا دی کیونکہ دین دو جہان رب دا خاص انعام نعمت جس دے اپنا خاص فضل فرماونا چاہتا ہے دی دولت فرما ہے اللہ کے وچ نعمت ہے یہ میں قرآن نال ثابت حضور کہ رب سونے کے کاغذات نعمت ہوئی ہے قرآ اترنا شروع دین اونا شروع ہویا جس دن جا کے آخری آیت اتری ہوا اللہ نے قرآن اعلان دال فرما دتا لو مسلمانوں میں تے اپنی نعمت اج پوری کر چی جی الفاظ رب کے قرآن دبل لگا اللہ فرما لو مکمل تل کم دین کم و اکمم تو الم نمتی و ردی تل کمل اسلام دینا جدو جدو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے آخری حج مبارک فرمایا جنہوں الودائی حج آخیا ہے محبوب خدا صلی اللہ تعالی وسلم اوش وقت جدو اپنے امتیاں نو صحابہ صحاب کم خطبہ دے رہے سن اے قرآن کی آیت نازلو اللہ نے فرمایا محبوبہ جی کر دے ال یو مل تل کم دیم اج میں دین پورا کر چڈیات مم علیکم نمتی تے اپنی نعمت تمام کر چھوڑیے سلاڈے لی میں اسلام نسند کر لیا نے تین گلا نے فرمایا دی پورا کر چھیا نعمت تمام کر دیتی ہے معلوم ہوا رب دن نعمت کوئی سی جڑی پوری کر دس اج نعمتیاں نے جیڑی دنیا سن معلوم ہوا جل دی سارا زمانہ دے آ جائے اور رب کی نعمت تو محروم جل دی دولت پاوے ویڑا خالی ہوج لے ساریا نعمت قدم آ گئی نے قربان جامعہ اللہ دے پاک کلام ایمان رکھنے والے یقین رکھنے والے مسلمانہ ذرا غور کر اللہ وحدہ اولا شریک مولا نے کدی بھاری گل ساڑھے نڑ کی تیئے ساڑھا ضمیر اللہ نے جھجوڑ دیتا ہے کہ میرے میرے تو دین دی دولت منگیا کر جدو سوال کریا کیا کر یا اللہ میں نو دین اتا فرما کیونکہ جدو دین اتا وہ جانتا ہے پھر مولا دے کوڑے سی نعمت نہیں بعد بندہ طلب کرے دیر جدو مل جاتا ہے ساریا نعمت مل جار عزت مل جاریاں شانہ مل ج جدو دین مل جاوے خدا دی قسم کر کیا دوبال کوئی شایسی پھر بندے نو طلب کردہ جی کر دے اسان انسان ان سیا سچ آخر ہے انے نو سیر کرایا تے سارا بزار پ گج نئی فرما اللہ دیا بندیا دعا کر اللہ مولا سونا اے کرم کر دوں اپنے دین اسلام دی قدر دا پتہ لگ جائے قدروں قیمت دا پتہ لگ جاوے ادر وی خدا دیا بندیا مال بڑی قیمتی شہ وے وطن بڑی قیمتی شہ जान मड़ी कीमती शैवे इना सारों फिर इज्जत बड़ी कीमती शायव बंदा अपनी इज्जत बचा जान बचा जना बला माल बचा वतन छा बल्कि माल कमाते अगले वतन छह के मुल्क में तुर जाते हां जी वतन नो माल कीमत ज्यादा बनाते ने फिर माल कुर्बान करते ने जान वास्ते जदों बंदा बीमार हो जाता है हर शह आंदा लग जाए मगर मेरी जान बच जाए तो फिर स्याने जड़े बंद ने बहुती अकल वाले जो जान माल हर शहार छे अपनी इज्जत क्योंकि जे इजत ना होयाजत ना हो कोई फायदा नहीं आता तवजो रखना दरा फिर एक दीन ऐसी तौलाते जेद्ध माल भी वारना पतन भी वारना पाए जान भी वारनी जान तेरी मेरी की जान ए मौला हुसैन जैसी कीमती जान वतन ते दीन तेबान हो मौला मौलाी जैसी जान दीन तेबान हो जाती वतन मक्के जैसा छड़ना पेंदा है वतन मदीने जैसा छड़ना पेंदा है وطن مدینے تے مکے دال دا وطن دھرتی کونی جے خدا دی قسم کر کے ان حضور نے فرمایا میرے مدینے دی مٹی شفا تر مدی شفا جس ملک مبارک دی مٹی شفا ہوے ہاں جی جتھے رب دیاں وہیا اتر ہو جتھے نبی پاک دے مقدس قدم لگتے ایسے وطن بھی چھڈنا پہن واسطے ایک دین دی خاطر چھیا امام حسین نے کہ نہیں چڈیا بولو نا چڈیا نا وطن چڈیا تے کربلا ڈیرا لایا معلوم ہوا نبی پاک دے دین دینی قدر مدینے جیسا وطن بھی تے مال بھی سارا وارنا ہے تے جان بھی حضرت علی اکبر جیسی جان نوجوان قربان کرنی ہے بچڑے اپنے ہاتھ پھاڑ کے تیر مرونا پہ کس دی خاطر بولو اچھا دین دی سارے کم کرنے اللہ دیا آ کیوں اللہ پیا فرما ان اللہ ہشکرا منل مو منی انسم الحمل اللہ فرما ہے میں کی کیتا خرید کی جانتے مالی ہے جنتلہ ہشکرا منل اللہ فرما ہے میں جان تال موملا لیا جنت دیتی ہے دین دا رب نے مل دس کی دس جانتے بولو نا جانتے مال ہے مل دس وہدا شریف مولا نے اللہ پہ فرما ہے کلام مجید کے اندر جہاں مومن ہوئے گا جا مومن گا نبی پاک نو من والا ہوگ جا دینے لے لیا دا مل رکھے جنت انہوں دیا گا توجہ فرما کلام مجید نے سانو اپنے قدر کیمت دس دتی ہے کہ مومنا جان یہ قیمت سارا مال دی کیمت دی چیزاں دنیا نے جان بھی قربان کرنی ہے قربان کرنا ہے در ترجو فرما مرد پیا کرنا ہوں تیر سامنے نبی پاگ کرتا جا جب تو پہلے رب نال سوا کیتا سن لوگوں نے راہ دس دےلیوں ओ दीन का मुल दस दिता है दीन दी कदर की कदर कीमत दस दी है असा ते अज दीन असा तीन टके पहा छा दीन खसमांू खावे आखे जी असं पुत्र अपना जरूर अंग्रेज बना क्यों مولے جی اخے اس دنیا وچ رہن واسطے پیسہ چاہی دا اے دنیا چاہی دی اے دولت چاہی دی اے اس واسطے اساں دین پاوے چنیاں او خدا دے بندیاں دین جیسی قیمتی شے جتھے عزت وی وار نہیں اس جان وی وار نہیں سی مال وی سی وطن وی چھڈنا لگ دے ہاتھ مال جیسی گندی شے لئی مگر دین جیسی دولت نو قربان کر دیتا یاد رکھنا جی नवी भाग दे सच्चा मन वाला होदा की कसम करके आना और रत्ती बराबर अपने दीन का नुकसान नहीं हो देगा भावे सारी दुनिया लुटी जाए جڑا سچا منن والا ہوئے گا اور جڑا منافق ہوئے گا اتو تو کلو پڑتا ہے بےمان ہوئے گا ہاں جی وہ وار دے گا تے دنیا بچا پیسہ گا دولت گا ہاں جی اپنے نام شہرت نو کماگا دی بندے نے نہیں رکھنا تم رکھ تیرے سامنے نبی پاک نے ان دی گل کرنا وا جڑے نبی پاک سرکار دے سچے یار قرآن قرآن سنیا تیرونے لبا ہے کاخ اللہ نے فرمایا ख्यारे ख्या। वास्ते अपना वतन भी छे अपना मजमाल भी छे अपना माल भी तेरे दीन ते वार देंगे अपन जानां भी पेश कर देंगे मौला करीमा अपन इज्जत भी तेरे ते लुटा देंगे فرما وطن کی گل کردر اسلام دی آگوش جا گئے حضرت سی اکبر نے جدو نبی پاک کا دین اسلام قبول سختی آئی ایختی آئی کافر آیا نکل جا سا وطن علاقہ چڈ جا مکے نکل جا نہیں تے تین ختم کر دیا گے اتو اپنی جان بچا تر جا حضرت سید نہ اکبر اللہ تعالی نو کہن چڈنا پینا اپنے دین تو بعد آنا پینا وطن چڈنا پینا ہے حضرت سیدنا نہ سیدھی کے اکبر اللہ ہو لو قربان جاوا اپنے ٹبر نو لیا توجہ فرما پہ ہجرت فرما تور پیمال کے حبشاول حبشیوال جا رہے نے ہاں جی راستے دے ایک شخص ملیا ہاں حبشه دے رہن والا ہاں جی حبشیان دا بڑا پیشوا سی جے جی نام سی ابن توغنہ کہن لگا ابوبکر خیر تے آئے کدر چلے آئے حضرت ابوبکر دے نے فرمایا میں بے بیلی اپنا وطن چھڈ چلے آواں کیونکہ مینوں لوکی دین تو دور کرنا چاہندے نے آندے نے اپنا اسلام دین ایمان چھڈ جا مینوں حضور دا دین چھڈنا گوارا نہیں مگر وطن قربان کرنا گوارا ہے میاں شاہ فرما نے تاج تخیر اور سلطانی बेठूठा फडल गदाई रख दी सजन दे दल दी यारा कट जो جہے ماحلہ کے سچے تلبگار آتے ہیں ادرت سی اکبر وانگو ابن نے دکانا کہن لگا ہے سی بو بکر ترے جیسا بندہ توجہ رکھ جہا دے کا کم آن والا ہے مشکلات دے کا ماؤن والا ہے دکھیاں دکھ دو دور کرنے والا ہے ہاں جی جناب والا لوگوں کے کام آن والا ہے ہم سائے کا خیال رکھنا ہے یہو جہاں بندہ وطن چڈ کے جائے بڑی بری گل ہے آ میں چلنا وا ہاں تیرے تینوں جا کے اتے میں پنا دعنا وا ہاں، میں مکے دے مشرقا نو آخا گا ان مکے والوں میں آخا گا میری طرفوں میری سفارش نال پنا دے, دے دو اپنے وطن کے اندر حضرت شکبر شرطان نے شرط من پی گئیں حضرت سدی کے اکبر نے پچھیا کی شرطان نے کہن لگے شرط سب تو پہلے ان اپنے عبادت کرنی ہے اللہ اللہ اپنے گھر در باہر نہیں آ کرنی کیونکہ جدو یہ قرآن پڑتا ہے فتنے فیتنے پی جانے فساد پی جا ہے بندے ٹوٹنا شروع ہو جائے دے دین کے دینا لگ پہ بچے اپنا دین چڈن لگ نے اس واسطے انہیں جی پھر اپنے گھر بہ کے اللہ اللہ کرے اپنے رب نو یاد کرے عبادت کرے اور دوسری شرطے آہستہ بولے اچھی آواز قرآن پڑھ سکتا کلام نہیں پڑھ سکتا حضرت اکبر رضی اللہ میں اپنے اندر رہی ناما. کیونکہ حالے جہاد نہیں ہالے آسرے نہیں سن اترے ہالے مسلمان دا بظاہر اسلام کمزوری اندر حضرت صدیق کے اکبر نے ہاں جی اپنے دکانوں کی دی سفارش سرکار نے تو پنا لے घर घर देंदर दे घर देंदर। अपने घर, घर के अंदर आस्जिद पा लई घर मस्जिद पा लई जे उथे मस्जिद रब सोने घर मैं इबादत नहीं कर अपने घर ही मौला घर पा लें हा तवजो रखना दर लाद बंद वेख अला घर प्यार किए अजा अल्लाह प्यार है रब देर भी پیار گا جڑا رب کو سدارے رب کو بھی ہر ویل یہ ریٹ ہی کٹ ہے کیوں آ ہر ویل سپیکر دی آواز نکلوں گی بھی ادھر بول ادھر بولتا اس واسطے آپ مسیطے مسیت نہ لو میں بالکل ٹھیک ہے سور جاسو رب آدھا جا مگروں لو میرے گھر تو پرا ہو مت میری رحمت گھر آسا الاس شریق کی جتنے مولا مہربان نا اپنے گھر کا ہمسایا وہ بنا وے. پر نی ہمسایا نہ ہو دی ایڈا چکی رکھے یہ بھی خیال کرنا کئی ابسایا ابسایا ہو حضرت سیدھی کے اکبر اللہ تعالی گھر دروا جدی کے اکبر نے مسجد بنا لی اللہ اللہ کر لگ پائے ادی رات تیکر جاگتے رہتے ادھی رات اکڑا کے رب دران حال پورا نہیں سی اتریا چاہتا یا تو رب د قران دیا اتری سن مگر جن قدر سی مرسی رب دین قرآن ادی دی. رات اکر جا کے تلاوت کرتے رہتے ہیں ہولی ہولی رب سونے کی یاد فرما ر ایک دن آ گیا آدھا سی او میں حق ہولی ہولی کیوں لگا رب کی برفی رب کا کلام رب در بہ گئے ہولی ہولی کیوں پیا ذکر کرنا ہے رب کا اشک مڑ کتنے کھلو دشک مشک نہیں لک سکتے حدرت سدھی اکبر اکبر اللہ تعالی فرما سک حق دا اثر اصل مانیہ سمجھتے سن پام کا فر سن قرآن دانے رات نران پڑھنا شروع کیا چار پائیاں چڈ کے جناب کے گر مبارک دے حضرت سیان پائے خبر آ گئے خراب ہے جے قرآن سن لے آتے گیا کیونکہ قرآن کی طاقت اس واسطے کو کوشش کرتے سن, دے سن وقال لا اسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون قربان جا مان لا دیا بندیا کافر فر لگے ایک دوجے شور کرو کرو ٹول کڑکاو قرآن سنیا جے کیوں تے غالب رکھنا ہو فر پیا ایک دوجے نچنا جے بچنا جے مسلمانوں سے غالب رہنا جے پھر قرآن نہ سنیا جے قرآن سن جن اے لے جاوے گا لا لیا نل قرآن اس قرآن نہ سنیا جے بل گاؤ ہے شور کرو کی کرو ان شور کرنے بار تالیاں مارنیا گا گا یہ ججناب ٹول کھڑکا پنگڑے پانے تاکہ مسلمان جدو قرآن کی تلاوت کرن کرنا یار یار قربان جا مان لاتے کافر کہیں لگے ایک دجے نو شور کرو کی کرو ڈول کھڑکا قرآن قرآن سنیا جے کیوں تے غالب ہوجر رکھنا کافر پہ آدمی نے ایک دوجے جے بچنا جے جے مسلمانوں تے غالب رہنا جے پھر قرآن نہ سنیا جے قرآن جن لیا جاوے گا لا لو نہ سنیا جی ول ہے شور کرو کی کرو ان شور کرنے بار تالیاں مارنیاں گانے گا यहोज जनाब टोल खड़काने भंगड़े मुसलमान जदों कुरान की तिलावत करे कना पै जा मालूम होया جڑا مومن ہوا وہ خوش ہو کے قرآن سا ہو جا ہوئی مانافے کو قرآن قرآن حقوق پسو پینے گا کوشش کرے گا گانا سنا ڈول بجاوا یہو جا کم کرا تا کہ قرآن حق دین دی آواز میرے نہ پی جائے اللہ دیا بندیا سمجھ او مومن نہیں ہونا جڑا مومن ہوا جدو دین کی دی گل آئے گی وہ سارے کم چڈ دے گا اپنے مولا دی گل سنے گا ول تو فی ہائے ہائے ہائے خدا دی قسم کر گیا نا کافرہ نے یوی کم تھڑے آئی وہ کوشش پے کر دینے قران مسلمان نو سمجھ نہ آوے قران سمجھ نہ آوے قران دے نیڑے نہ جان تائی جناب کتاباں بھی وں باہر دے ملکاں پھر جناب گانے باجے ساز ہر ویلے ٹی وی گانے ہو جائے اس واسطے انہاں دیتے نے تاکہ قران نہ سن لے کیونکہ جے تو حق دین نو مسلمان نے سن لیا منو قسم دی جنہاں حق مومنٹرات دی کوئی شہ مومنٹ اثر کردی ہو یاد رکھنا بلکہ میں دیا گل سنو جڑا کافر نا حق بات وہ بھی سن لوگ نا دے دل دے اندر بھی چیری پا چی ہاں ان پیرا تو نہیں کلو دینی حق دی طاقت ہی بڑی اس واسطے باطل اس کوشش چی کدھر حق نہ مسلمان لوگ اسے پابندی کسی سپیکر ابو جال پارٹی کر دی واسطے ذرا جنس پچھان تل میں نقش میں دس دیا کرش نین میں دس دینا پچھا آپ دور ہوں. پچھا لو گے نا جنس کی بھی پہچھا رکھا کرو کیونکہ جن جنس نے پچھاڑی جاوے گی پرہیز کرو گے سپ نے پتہ ہی نہیں بچے گا بچے گا دو جب پتہ ہے سپے نے ڈنگ مارنا جانو ختم کر دینا توجہ رکھا مار پیار کرنا حضرت سید نہ کے اکبر اللہ تعالیٰ آپ قرآن پڑھتے کافران فکر پہ گیا بندے لیا دکانوں بلایا جنہیں سفارش کہنے لگے ایسا اپنے بےلی نوڑ لرب کے قائم نہیں جریا ہو. نہیں تینوں فرو وطن اپنا چھڈنا پینا ہے دن نہ آیا کہ بو بک کر فتنے فساد پہن پہن تو اپنے شرط ترط قائم رہو کہ یار گل سونے جی نہ قائم رواں تو کی گا اہم میں اپنی پنا واپس لے لوا جی سفارش کی میں تینوں کدو آنا جا میں نو بات لال شریف شریک دی پنا ہے کافی رکھا اپنے کو فقیروں میں رب ذکر کرے گا جی میں اچی آواز کرتے جناب جی اچھی نہیں کیوں جی بیمار کو تکلیف ہوتی ہے کی ہوں میں بیمار شالا منجی تٹھے جن رب دے, دی تکلیف بولو دے بولو قرآن ایمان دس قرآن شفا کہ بیماری ہے بولو چاہ نہیں دینا اللہ پڑھتے مطلب فرما سلو مل واہو واہ شفا محمد متری اللہ ایسا ایسا قرآن دارمیا جس قرآن چومنا واسطے شفا ہے معلوم ہوا جڑے بیمار نو تکلیف ہوتی ہے قرآن سندیا خدا دی قسم او بیمار اصل دل دا بیمار ہے او جسم دا بیمار نہیں ان کوڑ پیا میں مینو قسم خدا دی جدو قرآن سنیا جاوے مومن دیاں بیماریاں دور ہو جائیں قرآن شفاوا دن بکواسا کرتے قرآن تکلیف پی ہوں محمن کتوں رہے خدا دی قسم توجہ فرما نہ آ مگر ہوئی قرآن ہوسے دن جڑا حق والا ہو ہاں کئی کئی قرآن یہ پڑھتے ہیں جڑے قرآن پڑھتے ہیں مگر نبی پاکتاخیا والے قرآن پڑھ پڑھ کے ولیاں بھی گستاخی والے پاس لے جائے یہ جا قرآن نہ سنی یہو جہ قرآن نہ سنی وہ قرآن, قرآن اس منہ و سنی جے دے اندر محبت حضرت صدیق اکبر والی ہوے۔ ہو تیرے نا ورنہ وہ قرآن پڑھنے والا بغض نال قرآن پڑھتا ہے حضرت فاروق آزم تو انہوں سر لا چاری قرآن کا قرآن پڑھتا سوے دی نماز دے اندر وہابی مولوی ہے مولوی صدیق حسن بپالی دلیل الطالب الا ارجال مطالب کتاب دے اندر اس گل نو لکھیا سوں امام اسماعیل حقی بروسوی رحمتہ اللہ علیہ سرکار نے اس گل نو اپنی تفسیر روح البیان شریف دے اندر لکھیا ہے امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ سرکار نے بھی لکھیا ہے ایک قاری قرآن دا قرآن دی تلاوت کردا سی سویرے دی نماز دے اندر سورہ ابس حوال تو اے سورۃ ابس حوال تو اللہ محبوب سرکار دے رب سونے نے اپنے جناب والا اطاب دی اپنے محبوب محبانان انداز دے اندر تے رب رب ہون دے انداز دے اندر جناب تھوڑا جا سختی دے نال گلاں کیتیاں نے قربان جاواں توجہ اس نیت نال ہو اس قران دی اس سورت دی تلاوت کردا سی حضرت سیدنا فاروق اعظم دا دور خلافت سی اپ نو پتہ لگا فلانا قاری قران دی اس سورت نو اس نیت نال پڑھدا کہ او نبی پاک سرکار دی گستاخی دے وچو لبدا اے اپ سرکار نے کاری بلایا سر کلم فرمایا فرمایا تو دیکھا تے دور دی گل تو ترتی دے رین تیری قابل نہیں رب دا قرآن پڑھنا سرکار دی بے کی بی دی نیت نہ وہ قرآن تبھی مستفا سکھا والے عدب خدا تے ادبی مستفا سکھا منایا تو مجھے فرمان لا دیا بند جدو حضرت سبر تعالی قربان جاوا جناب سفارش خوہ پا دی پناوا گہرا دیا ٹھوکر مار دی اچی آواز نال سی گھر قرآن دے رہے ہن نکلے نا گھروں باہر قرآن پڑھ کے کلا باقی مسم بہاد لال شریف واحد لائی ہوگی وہر کتے رہی واحد جس لائی ہوگی وہ کتے ڈر رہی او میں آنا ہونا کہ ولی شان لا خوف لا خوف ولی شان کیے لا خوف کلاشن کوف نہیں مران چلی دشان کلاشن کوف نظر نہیں آئی لا خوف نظر آئی یار او ولی جہا چھ کلاشن کوف ایدروں ادھر ہو چھ ادھر ولی اللہ دا پیا جاتا ہے تو اے جی اے لا خوف پیا ہے میں کیا جی بابے ہو رہا تے خوف چڑھ جاوے جائے مزائل رکھنے پہن گے اطلاق کلا شرکوف تو بغیر نکلتا اگا دیا بندہ کلا شیر یاد رکھنا جب جی سونے کی مارفت آ جائے جن رب کا پتا لگ جائے دل کے اندر غیر کا ڈر لہر کا خوف رہ مومن جڑا اصلا چکتا ہے نا وہ بھی جہاد رب آ چکے واسطے جہاد واسطے یہ ہوا میں جلسے لنگ گئی اللہ کی مہربانی تکریر خریدا نے اللہ کی مہربانی ہے جیس کے باوجود کبھی پرواہ نہیں ہوئی جہا وقت سونے مقرر کیا وہ پہلے آن لگا تو فرما دے سدی اکبر اپنی بے خوفی د مکے کے بازار جا رہے ہیں ذکر فرما رہے کافر پیچھے پی گئے کوئی وٹے مار د کوئی اکبر کمر کپڑے تھر کے اپنا دین چھڈنا تور کی گل ہے اپنا ذکر نہیں چڈ رہے یہ منہ چفظ فرما نے ماں احلا ماں کا یا کنا حوصلے والا ہے تو سدکے جا دھرتی بھی نام بھی تیرا مخلوق بھی تیری تیرا نام نہیں مگر پگر نو پڑتا نہیں تیرے حوصلے تو قربان حضرت صدیق اکبر نگل کر رہنے مگر کیونکہ حال جہاد دا حکم نہیں سی ہاں جناب والا حال حکم سی سبر کرنا ہے حوصلہ کرنا ہے اپنے تو مصیبت چھلنی ہے تکلیف برداشت کرنی ہے کسے نو ہالے کچھ کہنا نہیں دین اپنا چھڑنا نہیں قربان جاوا فرمائے حضرت نبی ہوں حضرت نو جناب والا حضرت لال رنگیا نو یہ سب تلم کا نشانہ بنایا جا سب گلے کے اندر رسا پا لسا پا کے بچیا ہاتھ فڑا دے سن इधरों बिल गली बाजार अंदर जा रहे पिछों बच्चे वटे मार रहे किजरत बिलती रख दें देने। मगर हजरत बिल अपनी जान की परवाह नहीं करते लोहे के लोहे के कपड़े लोहे के कपड़े ए कपड़े ला लेने दंडी के कपड़े ला देने لوہے والے اتنے پا دوے دیکھ دینا پھر لوہا تپ دی دھرتی گرمی شدید پہ حضرت بلال بجائے آہد وہ آدھے سڈے خدا کا نام لے بلال آ فرما نے میں کی میری زبان سے کسی ہوئی میسا فرما کر کر یاد سجن سجڑ پن فن جگ ہی نوالے تے بلال رضی اللہ لو دکھان دا پہاڑ کی گل سی اندر عشق بڑیا سی کا قدر سی دین نے دی قدر سی <تصفح> کہ جان تر مگر ایمان نہ ج क्योंकि सब तो वीडी नई जहान की नमत भी दी अगले जहान की नमत भी मुसलमाना तेन सामानू की पता असा कखा न छाड़न वाले मिट्टी न छाड़न वाले असा ठीकरियां लेके जौहर वेचन वाले نو جو کا پتا کوئی نیسوں مل کوئی نی قدر کیمت کوئی نی مین قسم وہد لال شریف کی تے گا تو تمہیں پتا لگے گا نبی باغ سرکار دبی قدر کی ए मुल की है कीमत की है जिन्हू के वेच छा जिन्हू जनाबे वाल एकदम दा ला देने कोई दफ्तर से वेच देता है कोई नौकरियों से वेच देता है कोई अपनी धी की इज्जत वेच छड़ हालांकि धी की इज्जत बचा भी धी ने अपनी धीन सामभ के घर च रखना भी جناب حضرت انسی حضرت فاروق آزم اللہ تعالیٰ نو اپنے ممبر دال حضرت بلال نو اپنے دورے خلافت دے سن اپنے دورے خلافت بٹھا سن لوگوں آتے سن بلال اے اوہی محبوب رب ذل جلال جڑا مارا تے کھان سی مگر اہد اہد تانا میں سی چھڑ داو فربان جامہ توجہ فرماؤ ایک دن جناب حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ لہو اے وی حضور سرکار دے صحابی نے اے حضرت دلال دی تھا تے آنڈ کے بیٹھ گئے حضرت عمر نو فرماؤ دے دے عمری دلال نے ضرور مارا کھا دیا نے اگر ساڑے تے جڑا ظلم ہو جی فی الحال لالوں بھی وقت ہو جائے جگہ سانو دے اتے مینو بٹھا ادر سی ہیں دے نے میرے اشر کردے سر کافر دے سن میرے جسم دی مکھ نکلتی سی اندھے انگارے سن سنتا جا کے میری جان سی جنہ چرنگارے گرم رہنے مینو اٹھن نہیں سن دینا اے ودر نبی پاک سرکار یار مسلے رہ گئے مسلمان جو نہ میں مینو قسم و لا شریک کی میں مولا کولت نہیں طلب کر میں مولا کول فقیری نہیں منگا میں مولا کری میں مین نبی پاک بنا دے مینو پکا سچا بنا دے سچا مومن بنا دے ایڈی و ای حضرت جدوا بنا کے فارغ ہوئے کعبہ بنا کے فارغ ہوئے بار گا در کرتے اللہ ام من یا اللہ میں میرے پتر مسلمان بنا مسلمان تے ہے سن کہ نہیں سن اللہ اکبر نبی خلیل پہ منگتے یا مسلم من مسلم مزہ نہیں آیا جرا اللہ دا گھر تعمیر کر کے دعا منگی جاوے دعا بڑی قبول ہوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جڑی دعا پہ منگتے ہیں آدھے یا مولا مینو تے میرے پتر نو مسلمان رکھی یا, یا تے انہیں دے ان جمائی رکھی کسی نے نہ جائیے دین تو ہٹ نہ جائیے مسلمانی تو ہٹ نہ جائیے وَمِن اتنا, مسلم یا مولا تے مسلمان بنا ایماندار دس جڑی دعا ابراہیم اللہ منگتے پے کعبہ بنا کے یہ دعا سب تو وڈی ہوئی کہ نہ مڑ قدر تے نا. اے نہیں آخیا یا مولا کریم میری زندگی لمبی کر دے نہ پتا سی جنگ رب لکھی اہمی نہ آخیا زندگی لمبی کر دیا مولا نہیں آخیا میں بادشاہی دے دیا مولا نہیں آخیا مینو سرمایا دولا دے جا مولا منگیا ہے مولا کول تو دین منگیا بولو کی منگیا معلوم ہوا نبیا نبیا کی نگاہ بھی اگر کوئی شہ ہے تو دی و کی توجہ فرما اللہ دے بندے او اراد پیا کرنا میرے نبی پاک سرکار دے صحابہ حضور دی بارگاہ وچ آن کے عرض کردے نے کملی والے سرکار کعبے دے نال چادر لے کے بیٹھے نے صحابہ اراد کردے نے رب دے پاک محبوبا تہاڈی دعا رب سندا سونے پیار سب ہو رہا ہے کسیار کپڑے پوائے جسے گل چندا پا کے بازار میں نچایا جا ہے کسی نوشیا محبوبہ مہربانی فرما دعا فرما اللہ ساری مدد فرما سانو یہ جان سنا میرے حضور نے فرمایا بخاری شریف کی ادیش فرمایا اے میرے تو تو جڑے تر گزرے سن دے, دے, دے, دے, دے نال دیا دے, دے جسم کا چمڑا نہ دے سن ماس نہ لے سن ہڈیاں چڈ دے, دے سن سر نہیں سن بنٹتے جان نہیں سن کٹ دے خالی اس لاہ دن تڑف دہف تڑف کے دے, دے, دے چھڈنی مگر اپنا چسلمان جی وہ جی بھجی جی ہاں نہ جیسا تو یہ ہال یہ مرے پائے دا وہی سڑ جناجہ سننا وہ دے سن جڑے مر گئے نہیں مگر یاد ہمیشہ چھٹ گئے دیکھنا روپے کی دے اندر جلسہ پیا نام لے کے پیار نال بھی دل پہ ہے فقیر دا بھی دل پیا ٹرتا جیو تب مرے پائے ہوں جدو جی پے نا وہ سر گے جب حضور دو دین واسطے مر گئے خدا کی قسم کر جو فرمانا رکھا کرنا حضور نے فرمایا سی وہ اپنے دین تو ماسا نہیں سن ہٹ دے میرے صحابہ صاحب صبر کرنا پینا ہے ضرور امتحان آزماشا آن اونگیاں تکلیف اونگیاں جے تب برداشت کرو گے پھر مولا بھی مدد آئے گی پھر اتوں سفر جو کرو گے جدھر بھی جو گے ملکے سنا تک جو گے سوائے رب تو کسی تو نہیں ڈرو گے ہر پاسے امن ہی امن ہونا ہے چین ہی چین ہونا ہے فساد بک جان گے میرے یا صبر تو کم لینا پڑ جرمان لا دیا بندے یہ جانا دا نظرانہ ایک اور نبی پاک دا صحابی جہد نام حضرت ابد اللہ بن حزافہ ہے جنگ لڑدیا لڑدیا قید ہو گئے ملک روے عیسائی فڑ کے لے گئے حضرت سید نہ ابد اللہ بن عیسائی فڑ کے لے گئے ہو بہلی نے بادشاہ نے جا کے آخیا کوئی گل سنو اپنا دین چڈو جلدی بول جی چڈو گے نہ ادی بادشاہ کون لے, پا لے پا. بادشاہ جی ہوں اندازہ لگا جی اصل ہوتے کرتے کہ رب و رب کہ مولی جی کی کریے ٹھیک گار ٹھیک ہے نا موڑ جڑا پتر ہے یہ موڑ نہ بنی تو دفتر میری جھی ایک کنج روپیہ الحمد الحمدللہ میری تھی پچاس ہزار کما میں آخیا جی دلے جدو بن جان تے لاکھ روپیہ آ جانا بےغیر بننا जरू किसी जो वेचण त्या इज्जत बंदा मैं जी वाह की धी जी प्यो कमा क्योंकि प्यो एक हाथ कमा दो हथा चार हथों कमा फिर पैसा तो आप बदेगा नहीं बदना पर उस रोजी नालों भुखा मर जाना चाहता मेरी गल नहीं समझो बोल तो सही नजर आ रहा میرا تو یہی مان ہے اگا کسی کا ہوا مسلمان ناراض کرو میرا سب پیارا گڑتا ہے اصل سارے کا مقالا ایک ہی ہو میرے صحابی دی گل سن لے میںادشاہ لکھ گچہ اس میرے گملی والے سرکار یار پھانسی جایا گیا سولی لٹکا دات بند چیر کے دین پہ حکم کرنا ہے نلیا پنیا رکھ کے تیر مارو مارو ہوں تیران چورو چور ہوں نے پہ میرے کملی والے کا یار اپنے تینوں نہیں چڑھنا اپنے دیل نو نہیں چڑتا میرے سونے دے یار نو فرسولی تو لا لیا ادھر خون دیا ناریاں پہ وگدیا نے نلیاں زخمی نے کنیا دے تیر وجے نے حضور ہزور یار اتر آئے عشق اے اے اے اے دی لال پالا پائیے رتی مالا خون دی پاگ ہزور یار پھر بادشاہ ہے بادشاہ گل سن تیر واسطے کڑاہ بنا اندر پایا جاؤ گے نہیں تے اپنا دین چھڑ جاؤ میرے ہزور دار فرما رہے جو جی یہ چاہتے ہی کر لے انہیں آڈر کیتا کڑھا گرم ہو گئے ہزور دار پایا گیا مچھلی وگو پیا ترف لائے ہوں جڑا زخمی سی جڑا زخمی سی جڑا سولی تو نہایا گیا دروگے نے باہی کڑا والے ہزور صحابی دلیر وگ پے اتروں نکل پہ دروگا لگا بادشاہ اے گھبرا گیا آدر لیا یہ پھر جاوے گا ہوں دین اپنے جی گگڑا گیا ہے. دے بچ جاوے گا. جاندہ تھوڑا مل جائے گا بادشاہ نے ای گل کی تھی. میرے حضور دار نے جواب دتا ہے درما نے جھلیا میں اس واسطے نہیں رویا میں گھبرا گیا وا نہ جدو تیرے دروجے نے مینو کڑا و لیا ہر کلا آسی میرے دل خش اٹھ رہی سی تمنا اٹھ رہی سی ہے مولا میرے جسم کے جن والے اریا جانا ہوں ہر جان واروں کڑاہر دی مینو تیرے راہ مرن کا مزہ آسرت پہ آؤں پہ آ جان ہے سلطان لا رفیل فرما لیشی گل کاری چھوڑی کلا جدو عشق کتمچا لاوے باو سب ضد الرايل Oh, that's all right. دور دیا, دور دیا. جس دور ایمان سی اخلاق سی ادب عشق سی ہمدردی سی انسانیت ہم سی, سی، مربت سی پیار سی قدر سی اس زمانے دی گل ہے اجکل تو مڑ نوی روشنی ہو گئی نا کہ نوی روشنی ہو گئی جس ایمان ازت, غیرت, شرم و حیاء, دین، ایم ایم ایم بندے کھا لیں چولہا ماری ڈکار جتنے اس دور بزرگ نے گل کی وہ تنہوں سنا دینا شیر دے اندر ہے گئی مت ماری پچھلے اندی گئی مت ماری بچھلے دان آدھی نوی روشنی بچ گزرا جنو نے بڈی گوڑی لال لگام کیا ہاتھ بڈی گوڑی تال لال لگام بھئی بڑھا کیا ہوتا ہے تو شرم کو خالی میں جناب کوئی لمک ہونا حالت بھڑی ہونی دند نکلتے باہر بار پہ پینٹ کسی روزانہ جناب بن بن بان کے جناب بہو گونگڑو مونگڑو میں شاہ شاہ ایک جات گیا گورڑا شریف گیا گولڑا شریف دیکھو مان اکل جو منڈیا کا کی رونا روئیے سکول والے بہلی نے انپڑ بے لی ہونے کوئی مانا آن جائیں ہلائیے نہ زمیر جاگ پائی بار او پہ اتنا لطیفے کی گل پہ سنا بشا صاحب نے گول شریف گیا کوک تو شریف چوک ایک ٹیکسی والا جن ٹیکسی دی عمر دی برابر میں آیا میں کہ یار بیچارہ ایک ویلا دمی دا ہوں کو میں یقین ہویا بھی اس بندے کوئی حل اگار کر میں بڑھڑا جی بابا چلو میں کہ بابا جی کنے پیسے آدھے پناہ روپے گولڑا شریف موڑ تو گولڑے شریف تک کنے لے ان ہن ٹیکسی کر کے آیا تلال پور باٹیا تو اتوں تک تر سو روپیہ لے لیا <laughs> بارہ کلومیٹر میٹر سفر گولڑا شریف والا دس کلو میٹر سفر تقریبا بارہ بار سورت میں بہ گیا جناب ہوں گل شروع ہو گئی ہیں بابا رونا ہے. جی میں برطانیہ دور کا آدمی ہوں اس دور میں میں یہ کرتا تھا فلان کرتا تھا اور آپ گریبی بہت آ گئی پریشانی بہت ہے میں ایک گل سنی میں کیا بابا جی وہ چو میں کیا اس جان دی پریشانی نا تسی بالکل اگان جو کہ کنارے تے بیٹھے جی تو اللہ دی میرے ہونا گا، سوچو تو کی سوچی؟ کا کیا سوچیے جی میں کیا بابا جی دہڑی سے رکھو دہڑی کیا, کیا رکھے بھائی اللہ کو داڑی پسند نہیں ہے میں آ جی کیوں اللہ داڑی پسند نہیں آخر جب بچہ پیدا ہوا تو اس کے سر پر بال تھے منہ پر داڑھی نہیں تھی اگر اللہ کو داڑھی پسند ہوتی جو جب بچہ پیدا ہوا اس کے ساتھ داڑھی بھی ہوتی یہ بابے کا فلسفہ ہاں یہ سینس ہوتی سینس والی گالی کی میرے دل سے رب کوئی جواب آیا میں کیا بابا جی گل میری بھی سن لو آ جا جمیا سا اس لیے اندر منہ دند بھی اللہ نے مڑ دند بھی پسند کو نکلے کھڑے ہوں دوتے پوتریاں جا کے لے مار کے بنیا کیوں آخ پوتر اللہ نے دند پسند کونی جی ہوں تو بندہ جما تو دند بھی تے کپڑے بھی اللہ پسند کونی میں بچہ جمع کپڑے یا حال بنیا روشنی میں تمہیں خدا ہی قسم کر کے آنا پچھلے دور لوگوں قدر قیمت ویخ گیرت عزت ایمان کی قدر کی سی میرے کو کتاب پڑی ہے لاہ صاحب اور بھی اس دن اس بازار میں اس بازار میں یعنی کنجرخانہ جہا ہے چکلے چکلے نا بازار میں مراد حسن جنوان دے نا شورش ایک گزرا ہے چٹان کدی اخبار بھی کدا ہوں دا بڑا ہاف جناب جی ہاں جی باہر ہے جی میں دا ایمان نو جی میں ویلا ہی بیچارہ بچارا ایک سو چہتر گل لکھی ہے چلو پڑھائی ہے جی ایک سو چہتر آ پورے دور والے جڑے سن نا جنہوں نے آج نوی روشنی والے آنے آئے سن رہے ہوتے پتہ ہی کون لکھ کے یہ کیا لکھتا کہ میری گل ہوئی اس بازار جا کے نا یہ بازار اویل گیا گیا خواہ ملک نام آخ شوکت میں اس گل باتیں شروع کر دی ساریا گلیں لکھیاں آ کے میں گل کی سوال کیا بھی اہا کی کرنا آتا بھی اپنے خرچ کرنا روٹی کپڑا لیکن میرے کندیا تک بوجھ پیا میں واسطے بھی خرچ کرنا بوجھ پیا آخر میرا ایک والد لدیا درجی سی کاروبار اتنے اچھا سا میں انہوں چکے اتے آ آگیا جقسیم ہوئی تے او تو اتوں چڑھ کے اصل ادے آ گیا اتنے خرچے پانی کی بڑی تنگی میں آنا میر پڑھ دیا سن ایک بہن میٹرک کر لیا تے دو بھینہ نو روک دتا بھی اگان نہیں جڑ گل سمجھنا شورش آدھا ہے کیوں وہ اگوں جو جواب دینا میاں میاں دریا میں جو کچھ جال دیکھتا ہے وہ مچھیرہ نہیں دیکھتا سمجھنا گلے بےلی جڑے یہ گل نرتبجنا چاہیے کیونکہ اج کل ایک جنس بنی پی دریا میں جو کچھ جال دیکھتا ہے مچھیرہ نہیں دیکھتا مقصد کی بھی میں اس کچھ متا پتہ بھی میرا خیال ہے کہ ہماری تعلیم کا موجودہ نقشہ ہمیں اخلاق کے انحطاط کی طرف لے جا رہا ہے ہی جڑا بیان ہے آخر یہ جا ساری تعلیم کا نقشہ ہے نا اے آخر سانو اخلاق ساڈے تباہ دے ایک دن کیوں جی ایک دن میری بہن نے مجھ سے کہا بھائی جان ہم سبق لڑکیاں ہماری میڈھیوں کا مذاق اڑاتی ہیں کہتی ہیں ابھی تک پرانی کتا کے بال بنا رہی ہو کئی دفعہ سفید برکو پر ٹوکا ہے اس لے پا کے جانتی ہیں نا السلمان بڑا رواج ہوتا ہے میں چپ ہو رہا تیسرے روز دیکھا تو بہن بالوں کو سلجھا رہی ہے گھر میں ہجڑا پی میں نے یہی مناسب سمجھا کہ انہیں اسکول سے اٹھا لوں کیونکہ بالوں کا سلجھاؤ ہی دلوں کا الجھاؤ بنتا ہے جدو آنکھیں کڑی بال سلجھاو شروع کر دے نا اور سڑے دل الجھنا شروع کر دس پاس یہی جڑا پیار شوکت شورش آتا ہے شوکت تم بڑے باخبر ہو وہ آدھا صرف اس لیے کہ آنکھیں ہمیشہ کھلی رکھتا ہوں آپ حیران ہوں گے کہ میں نے گھر میں ریڈیو نہیں رکھا کیوں اس لیے کہ ریڈیو مشینی استاد جی ہے مشینی استاد جی ہے اور لڑکیاں اس سے تال سر نکالنا سیکھتی ہیں باور کیجئے یقین کیجئے ہماری معاشرتی زندگی میں جو نفسانی بے راہ روی ابھر آئی ہے اس کی ایک وجہ ریڈیو بھی ہے اے اس زمانے ہیجڑے دی اقل ہے ایمان دش زمانے جسلان گیرت والے ہوا یہ اج جنوبی نسل ساری ہیجڑے گی پہلے زمانے دے ہیجڑے چنگے سن جنہوں اینی گیرتھی بہن بھی ہے ہوں نے ہاتھ کے آتے یہ فرنڈ ہے آپ کا اور یہ فرنڈ میرا یہ بوئے ہے وہ بو ہے وہ بیسنا پیا شیتان بنا کے نا شیتان شیتانی پڑھائی کے ذریعے کی کڈی آدر دین کی جی جان پی برانتی سے میری گل نہیں سمجھ مسلمان ایک پاسے وہ مسلمان ہے جڑا اپنے دین ایمان تو جان پیاوار وطن چڑتا ہے عزت مار مال قربان کروار در اپنے دیمان نہیں جان دسے اسلمان بنے کھڑے ہوں چار روپئے کے پچھے ٹکیا دے آ وہ جی کی کریے دینا دین لے پاس آئیے بولی کتوں کھائیے میں آسمان روزی بند کر دے وے. زمین ساری روزی بند کر دے اصانبی باغ کا یقین ہے جی آ سمندر مگر مچھان جانوروں وچ روزی دن والا جب جے جی ہو گے مولا کریم وعدہ فرمایا بے وقوف مسلمان جو ایسا نہ رہے مومن نہ ہے سانو ایمان کو نہیں رہا اس ایسا ربتے یقین نہیں رکھتے بے یقینی کا شکار ہے اگر یقین ہوئے جو میرے کملی والے دے دیاران نو مولا کرین نے دنیا دو بینیاد کرد تازی ایک گل کرنے گا جدو حکم شاہ صاحب نوی گلے ہے تے قرآن علی قرآنی لیکن سنانا میں آج جی پہاں قرآن نے حکم اتاریا انما المشرکون نا جاسون بلا كل مسجد الام اللہ نے حکم فرمایا مشرق پلیت نے سال تو بعد میری مسجد حرام دے قریب نام كابے تلا والی مسجد محترم دیب نام جدو یہ حکم اترو مولا علی سرکار نے حکم جا کے آخری حج دے موقع دے پڑیا تو سورہ توبہ دی آیا تھا مولا علی سرکار حضرت علی حضرت ابو بکر سدیق حد کرا واسطے جدو گئے نے آخری حج تو پہلے دی گل ہے کہ ہزور سکار نے مولا علی نو فرمایا ابو بکر حد گا تصا میری طرف سورہ توبہ دیاں اے, دیا اے آیا سنا مولا علی سرکار گئے تے جا مینار میدان چلو کے جدو یہ ایلان کیا رب کا خبردار رب کی مشکل کے لیے کافر نہیں آ سکتے کافر پلیت نے ہوں جڑے سر نا تگڑے ایمان والے مولا علی رکے انہوں تے سنا دتا ایلان بغیر گبراہ ہٹ دو जड़े कोई तेरे मेरे रंगे कोई नए नए हाड़े मुसलमान होए सन उन्हें सोचिया यार काफिर बार आन इे आते सन तजारता इतने सामू मिलता सी रिस्त जे आए ना था मुड़ कितों तजारत का दरवाजा तो हो जाए बंद आए है उधरों फिर रब बोल उठ्या جسا ڈر رکھنے رب بخ د اپنے فضل نہ رولی دے گا ایسی رولی دے گا تو کافرہ تو بے نیاز ہو جاؤ گے نرداشتا. اللہ جواب دے چڈیا کہ نہیں اجاڈا یہ مکالا ہویا کھڑا ہے اصانا جین والے پاس آئے کافر گا تعلق چڈیا گے کتوں اللہ فرمایا جی گا رکھ دیا بخ دا رازق میں دیاں گا بے نیاز کر دیاں گا کافر کی لوڑ ہی نہیں رہے گی Oh, wollen, میرے نال کھلو میں جوانا اتے قدم گھٹ دے پیر پھر وے خساں تیرے برکتوں دے دروازے کھے کھول دین یاد رکھنا یہ جی نڑے جڑے بندے ہیں نا کافر جاری توڑی تو کھاوا گے کتوں گل سمجھنا میرے اس لے والے دجال سب تو پہلے من جا اس ساکھنا بھی میں خدا آ سوار آنے آکھنا میں خدا اللہ طاقت دیتی ہوے گی آسمان آکھے گا پانی بند کر دے پانی بند زمین گا سبزا اگا بند کر دے پہلے سبزا بند کوئی فصل نہیں اگڑ دے گا مسلمانوں کی جڑا انہوں منے گا آ کوٹھیاں بنگلے کیا پھر مٹا ترقی طبقہ جڑا آئی آخر ہیں بنگلہ آئی گڈ گڈ گڈ بوس کیا میرے بوس گڈ بوس رہے ہیں رب پاوے تا ہے کھوتے آیا رب تو ہی ہے کیونکہ دولت ساری دیر آسلمان کے بکے پا مرد معلوم ہوا جاج فتنہ اٹھا کلانا یہ فتنہ تجار بھی لے کے آئے گا جاج ٹکیا پیجیاں کتوں کھا ہوتا کبھی جان ڈیا تیا ویسی آرسا ویسی آتا ہے دین ویسی آتا ہے ایمان ویسی آ او دھیا نو کما کے کھمان دا حکومے خود دو دی کمائی پیا آتھان دا اے ہو جا بے غیرت خاتنا اس کے آنکھے گا تو ہی خدا ہوئے تے حضور فرماؤ دینے جڑے نئی مننگے جڑے اک خدا نو ایک منن والے گے۔ وہ جو یا شریک نو منن والے ہوں منگے ہونا دیو روزی بند کرے گا جہ دو روزی باند ہوے گی کملی والے نے فرمایا وہ آخ گے اللہ دی تسبیح رب دا ذکر نہ دو مہینے بخ لگے گی نہ دو مہینے پیاس لگے گی دو دو مہینے کام کی مصیبت میں جان چاہتا ایمان لال داس ہے بجال کے ویلے مومنا دا خدا یہ ہونا ہے کہ بدل جاؤں گا آج لوگ اللہ اچھا تے موڑا ہوئی دو مہینے بغیر مسما دا تو رجائی کی رب کھاو پیما تو بغیر بھی رجا سک رجا سکتا کہ نہیں مگر کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم ہمتے شوق نہ جاؤ یہ جہاں مزہ نہیں آیا ان بندے بیٹھے چار یہ دسو ایمان تازہ ہوا کہ اگلا بھی نکل گیا گ تازہ نہ ہو تو میرے نزدیک تو وہ پرانا نہیں پونی اندروں ایمان نال یہ زمیر جگ جسل تقریر تو ہوتی وہی ہے نا جمی جاگ دا. جلسے کراون کا ہو مقصد ہوتا بھی میں جیب کرا تو گھر میں جا تو جیب ٹھنڈی کرو تو گھر میں کیونکہ تیب چ جیب آ جو نکل جان وہ ٹھنڈی جیب واپس تر جاؤ تکریر بڑا بڑی ہزم کی تکریر میں پتا کو نہیں لگا بس پاس شاہ صاحب یہ لوگ یہ گل نہیں بنی یہ نہیں بن پہ میرے نال خطیب میرے نال محلے خطیب ہو گیا علی پور سی درس دے واپس آئے تو میں ہے بھی شاہ جی نے میں شاہ جی سناؤ تقریر کیون ہوئی جلد جی اتنے بڑی تکریر سی سال کھوٹ کا شان سی پر کمال کر چھوڑی میں شاہ جی کو اس کے بیان کیا ستا گیا تا بیجا تو گل تو باقی ٹھیک جی ستے ہونے گل نہیں میں تنو دا کا مل دس تاج دن دے تن کو رکھیے ارے تن دے رکھے لاج تن من دھن سب راری ہرے دھرم کے کاج کتری آدے ہوتے سن بھی مال جان بچاؤ با... رکھیے بچاؤ رکھیے دے... سب واری تن من دن ہر شہ قربان کر دئیے دھرم کے کاج ایک مذہب اپنا بچا لے ہندو آدھے ہوں سن میاں ہوا سا تو ہندو ہندو اپنے مطلب بچا ہر شہر دسویا نظر بھی پیس پیسہ لو تو یاد رکھنا ہے پیسہ تو مڑ بے وفاش جامنا ہی جامنا ہوتا ہے قسم خدا کی زمانت بد بخت بندہ کوئی نہیں جڑا عزت ایمان دو چیزاں عزت تے دین پیسے کے پیچھے دانسی بندہ دنیا جن سچے نے لکھ سدا آئی ہوگ آئی لکھ سیکھ آیا ہوگی وہ اپنے یار تو دور ہوتے گرو نانک کا نام سنے ہندی گل سنا دینا اس لیے لوگ بہن ہوں سن کافر بہن سن مسلمانوں کے اقل ہوں کیونکہ اقل والے بویے تو اقل آنی کہ نہیں باندر ویخے جی باندر یہ بندے باندھا ہے موڈے سے ڈانگ رکھ کے بجا چار دردا ہوتا انہیں سگریٹ پیو سگریٹ پی ہونا شروع کر دیا یہ ہوں جانور اوکھے بندے والے کام کرنا پھر دو نمبر بندے والے ہاں سگریٹ پی ہونا کوئی ایک نمبر کا کام دو نمبر بندے وہ ہوں جانور اوکے بندے والا کام کیا کرفرانے ڈنگر بن جانا سڈ چکل نکل چبڑیاں مارنے کیوں جو کرتی گل نکل گرونا نے کل کڑھائے اندازہ آر دیکھا ایک رکھ نگ لگی کڑی ہے رکھ جان جرخت نگ لگی کڑی ہے پرندے بیٹھے نے دو تھلے اگ تی جی اتے کھلو رہا ان پرند گل پیا کر لگی برش کو ارے جلنے لگے پاس اڑتے کیوں نہیں پنچھی جب پر تمہارے پاس برش آدھے ہندی زبان درخت ن درخت نو اگ لگی ہے تے کول پر نے پت چڑتے نہیں پے کسی اڈتے نہیں پر جاب دے سکا بہت بھرے بی اڑنا ہمارا دھرم نہیں اب جلنا ہی سیک پر جاب درو نان کا بیٹھے کے پتہ دے کرتے رہے ہوں جلتے جا گے مگر اڈن کی سارا مذہب سانو اجازت د <تصفح> گرو نانک جا بابا فریدنا بابا فرید سرکار ہاں بلکہ یہ گرنتھ بھی لکھے ہیں یہ گرتھ کا ایک شیر ہے پہلا نام اللہ دجا نام رسول تیجا کلم پر نان کا یہ گرتھ کا شیر ایک نام خدا دوجا نام رسول اللہ کا سبکے جان تیجا کلمہ پڑھنا ان کا تا درگاہ پوے قبول او خدا دے بندے وہ سڑ ہندو بھی اصل او سن نفس پرست نہیں سن ہندو جہ سن نفس جوگی ہوں چیلے کرتے ہوں جو چفس مارنا رہنا تے جناب جنگل چنا محنت کرنی تاکہ نفس مرے سا خات یاد رکھنا باوے بدھ مت ہوا ہندو مت ہوے باوے جن مذہب گزرے نے شاہ سب ہر مذہب کے اندر پڑھا نفس نو مارنے دا حکم ہوتا سی اور وہ او نفس نو مارنے نارنے پسند کر سن خیشات دی نو اپنے ناسے زبردست تباہی سمجھتے سنرات بکرات ہوا مکان نہیں پائے ہوئے تو بغیر چھپرا ہیٹ رے ہوتے سن سکرات بکرات ہوئی جی سن ادرت جی یہ اسے توجہ رکھ گرا دے اج کیونکہ آ گیا سیاسی دور نفس شیطانی دا ہر بندہ روح تو خالی ماندی دنیا تو غافل، نفس کا مار پو مار تسا وو گے ایمان نار دس جب الیکشن دے ہیں رشتہ دار رشتے داروں لڑتے ہیں کہ لڑتے ایمان نار دس اخبار اچھ بڑھیا ہوتا نہیں اخبار چ روزانہ آتا دھی ماں ماری کھڑی ماں ماری کھڑی پیو پی پتر جناب پیو جڑا گلا گی پیسے کی خاطر شاہدر نفس دے پیچھے چل گئے روحانیت دشمن بن گئے دجا نام رسول اللہ تیجا کا قبول وہ oh, خدا کے بندے نا وہ سڑتے ہندو بھی اصل وہ سن نفس پرست نہیں سنتے हिंदू जन ना नफ्स जोगी चिले करते चिले करके नफ्स मारना भुखे रहना है जी जनाब जंगलांहना मेहनत करनी ताकि नफ्स मरे साह शांत याद रखना भावे बुद्ध मत हो भावे हिंदू मत हो भावे जिन्हें मतलब गुजरे ने शाहब हर मजहब نفس نو مارنے دا حکم ہوتا سی اور او نفس نو مارنے نو پسند کردے سن خیشات دی نو اپنے واسطے زبردست تباہی سن سنرات بکرات ہو رہا مکان نہیں پائے ہوئے تو بغیر چھپرا اٹھ رے ہوتے سن سکرات بکرات ہوئی جی سن ادھر جی یہ تو اس وعلے توجہ رکھ تے آج کیوں کہ آ گیا سیاسی دور نفس شیطانی دا ہر بندہ روح تو خالی دی دنیا منیا نفس کا مار تسا وو گے ایمان نار دس جدو الیکشن ہوں نے رشتہ دار رشتے داروں لڑتے ہیں کہ نہیں لڑتے ایمان دسو اخبار ہوتا کہ نہیں اخبار چروانا آدمی دھی ماں ماری کھڑی ماں ماری خری پیو نیو پتر کا مار جناب پیو جا پلا گڑا پیسے کی خاطر فلاں شاید فلاں شاید کی خاطر یہ واقع کیفس کے پیچھے چل گئے روحان دشمن بن گئے دی پتا قدر نہ رہا مانو کسما دولال شریف کی اس ویل کا جوگی کلا بابے فریدے کو آپ نے فرمایا کی کردہ رہا ہے آدھا چلے کرتے نے فرمایا کتھے پہنچے پہنچیا آدھا جی میں پہنچیا مخالفت کرن کر فرمایا جو تیرا نفس آخے گاٹ کرے گا کہ ہاں جی میں چلے کر کے اس منزل تک پہنچ گیا نفس دے خلاف چلنا ہندو پیار بابا فرید فرما دا اچھا اچھا یہ داش تیرا نفس کی ہے نبی پاک یا نہ من آتا جی نفس تے میرا خدا ہے نبی نو تے تو میرا آخر نکی نا مان اپنے پاس پکا رہو فرمایا مڑ تھوٹا منزل مینزل مل گئی ہے بھی نفس کے الٹ چلنا نفس تیرا آسلام نہ مان جی ماننا پھر نفس میں پیچھے نے چلے کہا بابا جی گل سمجھ آ گئی لا سونیا پھر ایسے ہی میں گلتے سمجھ قسم خدا دیا اس ویل لوگ اندر جی اسلام بڑی تیزی سے یورپ میں پھیل رہا میں آخیا نام مراد تیزی نکلتا پیا ادھر فیلتا پیا فیل کو پی سمجھ نہیں لگتی جیتے ہے نکلن گے جی نہیں اتنے وڑا پیا یہ پتہ نہیں اسلام گر سکھایا کہ نکلے جا جی ادھر وڑتا جا میں آخیا جی میں تی ام نو کرنے اسلام ساڈے کول رہا ادھر نہ جا یہ کوئی فرمائش آئی پہ سلطان صاحب دشر دیا بھی اگر امام مسجد گھر میں ٹی وی رکھتا ہے تو اس کی وضاحت کریں ان چک کے تبار مسیحت باہر سن آپ اگے کھڑو امام امام چکے نا مسیح باہر رکھو مسیح چکے اپنے گھر لا دا کیونکہ ساروں امام تو گسا تو ٹی وی کوئی ٹی وی سارے پیمام رکھے नवी मुड़ शराई फरी है जिस शरा बिहार मुख्तिया फरना इमाम गू ना खा रहे वह गू खावे तो इमाम नसीहत नहीं रह सकता तो मुख्त भर भर फसले खा दिया मैं एक गंध मसला दसा कि मैं तुकी आखिर इमाम झूठा हो नमाज हो जाती جی پچھوں ساٹھی جھوٹیا کی کلوتی جنس سچا چاہیے ساری دہاری کام بار جنہ امام بارے مسئلے پوچھو یہ دس دا دمت امام ہے سارے آئے بولو تو بولو یہ مڑکی کی گل ہے بھی مولی جا کچھ حرام ہے وہ تو جائز سمجھنے سال نہیں ہزور کا امت ہے جڑا حضور دی تابے داری جیویں مولوی تے فرض سمجھتا اپنے فرض نبی پاک دی فرما برداری فرض سمجھا گنا بچنا فرض سمجھا آپ فرد نہیں سمجھتا وہ مسلمان نہیں ہزور کا امتی نہیں کملی والے کا امتی ہوئی ہے مولوی واسطے حاجی واسطے حافل واسطے نمازی واسطے دین نو نرد سمجھتا ہے اپنے واسطے بھی ہزور دن نمیب گل اصل تو نوز بلا من ثالک ہزور کی امت تو باہر پہ آ کتے ایسا کردے دکھا کئی سدے ہو جان گ سکے یہ مطلب ہاتھ جائے گا پڑھ رہے دہڑی بھی کدرامی. سلوار گوڈیا تو تھے گیٹیا تو تھے سمجھ آئی کہ نہیں کٹان اگریزاں آ گئی نہی کام ان چنگا شاہ صاحب لیکن میں خود اپنے ہاں سید جو بھولیا جا مسلم روپے کی وہ پیا روپے کی بجائے سلنگی والے پاس جی ہاتھ پھا کے چکتا آخ سید صاحب نہیں جا مڑ سید ناراض تو نہیں ہونا کہ ہو جاوے ناراض وہ تو آخ شکریہ کی خیال ہے راہ پیا بند ریا کرنا وقج نہیں لگ جسو شکریہ ادا کرنا جہاں دا, دا راہ دسے جنت والا جہرا رب عذاب تو بچا کے رب کی جنت والا راہ دسے oh, میری بےستتی بی ہو گئی ماحول بھی بڑا ہوا کے ہاتھ ہڑائی آؤں میں جائے عزت تو نبی پاک کی گل دسدا ہاتھ چج پہ آؤں مینو قسم وال لال شریک کی گل اتے آ جاتی ہے سارے کون کی دی قدر جنہوں قدر دین کی نا میرے کو قدر پوچھے. میں نے قسم سواد لاس شریف کی جس سے قبضہ قدرت فکیر کی جان ہے مینو کو سات کھلے مار لو نبی پا کے ایک مسلا دس دے میں شکریہ ادا کروں بے قدری قوم کے پیچھے پاگل ہوی قوم ویخ دے کھلے بندیاں ٹر کے قبر جانا چکی پی پی کما والی چھٹی آ اس دانے مگر پھر بعد میں کیا نبی پاک دی سن کے جی پی جانا بولی کتا جا دراصل قدر جنہوں کدر خدا دی قسم کر کے آنا وہ یار آن ہر شا ل جائے نبی پاک کا حضرت ابراہیم علیہ السلام اسلام ہاں جب ابراہیم خلیل اللہ لکری پہ نے ہر بکری دے دل و سونے دہار بڑا مال مولا نے دیا اللہ سونے نے آزمائش لینا فرشتے نوجو آکھیا جا کے پہاڑ کھلو کے میرا ذکر کرو فرشتے نے ذکر فرمایا اللہ سونے دی تسبیح کی رب کا ذکر کیتا حضرت ابراہیم اللہ کلی لرما نار میرے سونے رب کا نام ایک باری فی فرشتہ امتحان لین آیا آدھا براہیم پہلے مفت لیا ہوں ادا مال لگے گا ادا مال دے بار یار کا ذکر سنا دے فرشتے نے پھر فر ذکر سنایا آپ نے ادا مال دے دے افسرت دل نہیں ایک وارا پھر ذکر سنا دے کہنے لگا ہوں پھر ادا مال لگے گا فرمایا ان سارا لے لوی ایک بار دے جدو سارا مال سپرد کر دیکھ لگے میرے دا نام لان دے بندے دی شکل آن ترے کو سارا مال نے میرے سپرد کر د فرما نے پہ لیا جا مال لیا انہوں واسطے چروایا بھی تو چاہیے ہوں زندگی تیرا چروایا بن کے رہا میرے یہ ہار کا ذکر سنا وہ کسی انسان لینا فرشتہ کہنے لگے ابراہیم میں فرشتہ ہوں رب دمتحان کامیاب ہو گیا تینوں پیار ہے اس نے ربنا قرآن سننا جائز نہیں تو پتا نہیں کہ رکھی بیٹھے قرآن بھرنا بھی حرام قرآن سننا بھی حرام بد تری رداب انہیں لوگوں کو ہوگا جو خدا کی مخلوق جیسی مخلوقات کتنے رہے خلاص? باقی اگے سلطان بابو رام تلال شیران دی میرے آقا میرے مولا دہڑی پاک کی تھوڑی سی وضاحت کریں کر دیتی ہے داڑی شریف کی وضاحت شرموہیا واسطے نہیں بچے آ جائے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بارہ امام اور چودہ معصوم چودہ معصوم شیعہ دا کی ساڈا نہیں ساڈے نزدیک امبیا معصوم موجرا حضرت علی یا فاطمہ فاطمت پڑھتے ہیں اس کا پڑھنا کیسا ہے حرام ہے یہ جھوٹ ہے نماز پڑھتے ہوئے پیچھے سے آدمی درمیان کے احتیاط میں شامل ہوتا ہے امام صاحب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اب وہ آدمی تشاد پڑھے گا یا نہیں جی انہوں پتہ ہے میں پڑھ لوگا تو امام نہ رڑ جاؤں گا اٹھ کے خلوتے اپنی پڑے جاام اٹھ کے رل جائے جی رل جائے تو بھی ٹھیک ہے جی پڑھ لو نا لیکن وہ شرط ہے کہ امام رکو والے پاس نہ آ گیا پھر یہ دن بعد گئی مقتدی نیت کرتا ہے پیچھے امام صاحب کی امام صاحب کیا نیت کرے امام صاحب دی کوئی نیت ضروری نہیں صرف مختلف مسلم نے ایک بندہ نماز پڑھتا پیا اپنی زور بے. تسان, دے دے تسان پیچھے رل کے دونوں مقتدی بن گیا جی تسا آس امام دے تو نماز ہو گئی گل سمجھ آئی کہ نہیں اگر آدمی پہلے فرد نماز پڑھ لیتا ہے تو بعد میں جماعت کھڑی ہوتی ہے تو آدمی جماعت سے ملے فرد نماز پڑھ لیتا ہے تو بعد میں جماعت کھڑی ہوتی ہے تو آدمی جماعت سے ملے اشر اشر نماز فجر کی نماز کہڑی کہڑی یہ نماز دو انے تو شام دی نماز تین <laughs> نماز کیونکہ شام نے رکاطا نفل تین نہیں بعد نفل نہیں پڑھے گا, گا مگر یہ مسلے پتا نہیں کیڑا بندہ پوچھتا اصل جہی وہ پڑھنی ہوتی وہ پڑھنے آئے ہوفل پچھوں نال لڑائی کھڑائی اے پتہ کہڑا ایڈا مومن بیٹھا دعا کرو اللہ واہد اللہ شریف ولی اللہ کی شان بیان کریں اچھا ہالے تھوڑی بیان ہوئی ساری ولیاں کی شان بیان ہوئی غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے یا نہیں غیر اللہ لوگ پتہ ہی کون غیر اللہ کی ہوتا ہے آحل اللہ کی ہے ولی اللہ کی ہوں اللہ دے بندے ہو غیر اللہ ہو رہے ولی اللہ ہو اللہ ولی ہے نئی اللہ دے نو غیر کلہ غیر, نو. غیر دے دشمن دے. اللہ دے میرے تو دشمن دوست نے دے رہا مسئلہ انہوں سے مدد منگنے کا ایک روایت آخر بیان کر دا تو کتاب دا حوالہ حیات صحابہ کی نام کتاب دے جلد نمبر چوتھی عربی اربی لکھیے اربی اس کتاب دا لکھن والا شاہ صاحب ری ونڈ والے بسترے چوکنی انہوں دا وڈا مولی محمد یوسف کاندل اسے کتاب لکھیے چون میں چوتھی لیا آدھی ربو میرے خیال دے ایتھے سوال ہونا اللہ تعالی نے اس کتاب نو میرے نال چھ دوسری کتاب دے لیکن اس کتاب کا دزا ہے نا مذہب اپنا تے غیر دے سابت میری گل نہیں سب اس کتاب دے صفحہ نمبر سو بی سفا کتنا پہلے بھی یہ روایت سن لو تو میری تقریر مک جائے گی پانچ سو بتالی غیر اللہ تو مدد آپ منگنی چاہیے قربان عبارت پڑھنے لگا اربی دی پڑھ دیا ماتا تو جھوٹ مار کے تر گیا سی. کیونکہ انگریز گل پاٹو کرانا لائے لاؤ میاں شیر ربا نہیں فرما دے ہوں سر میاں شیر محمد ایکلیا شریف دے بیلی بیٹھے نے میاں شیر محمد شرک پوری فرما دے ہوں لائے لا انگریز رسول اللہ پڑیا کرو بیلی او انگریز آخیا میں چند تھے گیا دلیل می جی پینٹ شرٹ پائی جی اگریز کو جہاں لواون اگریز کو دلیل نہیں منگن گئے کیونکہ انہوں نبی کا مقام دیتی کھڑے مولوی کو کتاب ویے گا تو چلو میں تین بخا چڑھنا واخرا جب قحتم في زمان عمر رضي اللہ تعالی اللہ قبر فقال اللہ يا رسول اللہ علو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام فقال ایت عمر فا قال السلام واخبروا انهم يسقون لقل له علیک القیس القیسا فتر الرجل فاخبره فبقال ما قال یا رب لا الہ الا ما اجدت انو قال ف اور دے اه فرموده نبی غار دے دے صحابی دا دور اسلر میں نے ستا بس ایک شخص آیا قبر مبارک دے کلو گے یار سویا کہ پانی خشک ہو گیا ہے اللہ یا رسول رب کل پانی ساڈے منگ گل کدوں کی جدو حضرت عمر دا دور خلافت گل سمجھا جی صحابہ بھی ہے سر. حضور سرکار دی قبر مبارک دے کا یا رسول اللہ اپنی امت واسطے رب تو پانی منگو منگوائم کا لاک برباد ہو گئے ہلاک ہو گئے امتی یا رسول اللہ فاتح رسول اللہ فلم نام صلی اللہ علیہ وسلم سرکار جاتی خواب جائے فرمایا جا عمر بن خطاب نو سلام میرے کہے پناڑے کو بارش, بارش مل جاوے گی پانی آ جاوے گا ہوں گل سمجھنا دربار قدر شریف دیکھو حضور مدد منگنی یا رسول لا لب تو پانی منگ جی ہوں شرک تو رسول چلو اس بندے کی گلتی پہلی گل تو ہابا فل لیں بشرکا ادھر آرنے ہزور کو ڈرنے والے سر بولو تو چڑی نہیں دے دے تو بارش دے نا... اونے منگیا سرکار چلو کسے نہ فڑیا یار کسے بھی نہ کیا چلو ہو بھول گیا نہ لیکن رات ہزور دکھانا آ جاند مشرقا شرک کوئی شرم کر تو رب نو آخر رب کو مانگا میں امتی شرک کرے حضور خان کے آخر دیداری کرا جا تیری سنی گئی نبی کول ہو شرک کرے نبی نا معلوم دا تے خود کملی والے سوے اٹھا دے عمر بن خطاف کے کول آیا کہ سونا بابو سلام دے رہے عمر بن خطاب دے اتھروں نکلائے آنسوں کیوں نہ نکلن جدو آمنہ دلال تاجدار عرب و حجم دے والی دے سلام عمر عمر بن خطاب دے اتھروں نکلائے حلور نے پیغام دیتا سیاکھی عقل کرنی عقل عقل قابو رکھیں دنائی نہیں ہو چھڑنی عمر سد ہو جائے امت دے خیر کاہ تو بارش بھی مت دے غریب امت کی پارت بھی پہ دین عمر بادشاہ آخی میری امت دنا بن ہونے نہ نو کا قابو بندہ آیا خبر دیتی حضرت روئے فرمایا یا اللہ جتھوں جد رہ جانا وا اتے ہو جاندی ہے کام امر کو ہو سکتا ہے تیری حضور دی امت دی بارے کدی کتا اچھا دی گل دسنا کیونکہ گلک رڑکی ہے نل تو خیری مکھر چکل رہا گل ہوں حضرت گل سمجھ حضور سرکار جب فرما بارش مل جا کہڑی لڑ سی ادور سرکار مجھا کے عمر نو دش نو دے بارش شدے لین تھی بس مل اخلاق سن مہمان نوازیا سن گر سی ہیا سی نبی پاک سرکار دے دین دے باغ دے در ساریا دولت سان ملتی سن ساریا خوشبو سان ملتی سن محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں محمد